فا اعوذ باللہ بالسمیه العليم من الشیطان ورلیم من عمده ونقصه ونقصه واتبعوا ما قطعوا للشیاطین على قلق سليبان وما قبر سليبان ولكن للشیاطین قطاروا یعلمون الناف السحر وقاروا على الغلبین بذاب لناولا وقاروا وما یعلمان من احدٍ حتى يقولا إنما ننفذنا فلا تفكر فيتعلمون منهما ما يطرقون به بين الملك والزوج وما هم بظاهرين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون منهما ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتروا ما له في الآخرة بالحلاق ولا بث ما شروا به أنفقهم اللہ اب العالمین نے قرآن مجید قرقان حمید میں جا بجا ذاتوں کی حقیقت کو کھول کھول کر بیان فرمایا اور قرآن مجید قرآن حمید کے مطالعہ سے یہ بات واضح نظر آتی ہے کہ جادو ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے ذریعے جادوگر کسی قدر انسانوں کو نفع یا نقصان پہنچا سکتا ہے اور جادوگر یہ نفع یا نقصان پہنچانا اللہ تعالیٰ کے عزن کے ساتھ مشروط ہے اللہ رب العالمین کی مشیت ہوگی اللہ کا عزن اور اللہ تعالیٰ کی اجازت ہوگی تو جادو جادوگر جادو کے نہیں ذریعے نقصان پہنچا سکے گا جیسا کہ ماسا سر بات بھی کوئی شخص اللہ تعالی کے ادھن اور اجازت کے بغیر کسی کو کوئی فائدہ یا نقصان نہیں پہنچا سکتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا کہ اے معاذ اگر امت ساری کی ساری جمع ہو جائے تجھ کو نفا پہنچانے کے لیے لا الا ما کا اللہ تعالیٰ نے تیرے مقدر میں لکھا ہے اس کے علاوہ اور کوئی نفا یہ تجھے نہیں پہنچا سکتے اور اگر یہ ساری کی ساری امت اس بات پر جمع ہو جائے کہ تجھ کو نقصان پہنچا دے لا تو رو کا شہید تم کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے اللہ ما کا جو اللہ تعالی نے اوپر لکھ دیا ہے اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید فرقان امید میں ساتھ بنوایا ہے اللہ اللہ تمہاری چاہت ہو اللہ سبحانہ و تعلیٰ کی چاہت کے اندر اللہ سبحانہ ہو و تعالیٰ کی چاہت کے تحت اور اس کی منشا اور مرضی کے تابع ہے اور پھر اسی طرح جادو کے بارے میں بھی بالخصوص اللہ کو کہانا تعالی نے بڑے تفصیلی طور پر اس بات کو والد کیا اور بیان فرمایا ہے اللہ تعالی نے سورہ بفرا کی اس آیت میں جو ابتدا میں نے آپ کے سامنے کی دعوت کی ہے اللہ خانا فرماتے ہیں سلام کی باتوں کو چھوڑ کر ان کی باتوں کے لگ بڑے جو سلیمان کے دور میں پڑی جاتی تھی جادو سیخا دکھایا جاتا تھا یہ جادو کے پیچھے لگ ہے وہاں کا سلاتین کا پارو سلیمان علیہلاق وسلام نے کفر نہیں کیا جادو سیکھنا جادو سکھانا جادو کرنا جادو کروانا کفر ہے اللہ کو خانہ تعالیٰ نے اس کو کفر قرار دیا ہے کروایا کہ سلیمان علیہ سلاط و کے بارے میں لوگ آج کے دور میں ہمارے اس دور میں بھی یہ عقیدہ اور نظریہ رکھتے ہیں کہ سلیمان علیہ سلاط و سلام جادوگروں کے بڑے ہیں حالانکہ ایسی بات نہیں ہے سارا سلحمان سلحمان علیہ سلام و سلام نے ایسا کوئی کفر نہیں کیا بالکل شیا کا فارو شیطانوں نے پکر دیا وہ کفر کیا تھا یعلمون مون الناسرا لوگوں کو جادو سکھاتے تھے پھر لوگوں کا یہ بھی عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جادو نادل کیا ہے جادو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نادر شدہ ہے اللہ نے اس کی بھی نفی فرما دی فرمایا بابل شہر میں ہاروط ماروت پر کچھ بھی نازل نہیں کیا گیا شیاتی کفر کرتے تھے سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا یہ شیاتی لوگوں کو جادو سکھاتے تھے اور اللہ سبحانہ خارنہ تعالی نے بابر شہر میں فاروط ماروط دو فرشتوں پر کچھ بھی نادل نہیں کیا اور ان کو دونوں مالا کن دونوں فرشتوں مارو مارو کو جادو آتا تھا شیاتی سے انہوں نے جادو سیکھا لوگ ان فرشتوں سے جادو سیکھنے لگ گئے اور لوگ جاتے جاتے سیکھنے کے لیے تو وہ کہتے ہم تو ہیں ہم تو مبتلا آزمائش ہو چکے ہیں ہم تو آزمائش سے مبتلا ہے اللہ ہے لیکن سب کچھ کے باوجود تم اور نصیحت اور وہ کے باوجود پیسہ اللہ من ماں یو کر رہے تو وہ ان دونوں سے کچھ ایسا کلام اور ایسا جادو سیکھتے کہ جس کے ذریعے وہ آدمی اور اس کی بیوی کے درمیان جزائی پیدا کرے گا اور اللہ تعالیٰ ان کو پتا تھا کہ جو بھی یہ جادو سیکھے گا آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں یعنی آخرت میں اس کے لیے ستارہ ہی ستارا گاٹا ہی گاٹا اور عذاب ہی عذاب ہے اور وہ ان سے آسا کو سیکھتے مایا جرو والا گم جو ان کو نقصان دیتا تھا نہ پانی پہنچاتا تھا بڑا بے سما کرو کاش کے وہ ہوش کے ناپ لیتے وہ سمجھ لیتے جان لیتے کہ جو جس چیز کے بدلے اپنے آپ کو بیچ رہے ہیں اپنی زندگی کو اور اپنی آکرت کو دور کر لگا رہے ہیں وہ چیز بہت بری ہے تو اسی آیت سے ایک تو یہ پتا چلا کہ جادو کوئی چیز ہے اللہ تعالیٰ نے لفظ شہر بول جادو کے وجود کو ثابت کیا ہے کہ جادو کا وجود ہے لفظ شہر کا مانا جادو کا مانا مختلف لوگ مختلف کرتے چلو جو بھی مانا جادو کا کرم لو لیکن بھر ہر نب جادو کو تو ماننا پڑے گا نا پہلے جادو کو مانو گے پھر کہو گے کہ یہ جادو سے مراد شوب جاتی ہے جادو سے مراد قرآن تیر ہے جادو سے مراد قرآن تیر ہے اس طرح آج کل کچھ گزراہ لوگ ایسا کرتے ہیں لیکن بار بار نب سے کو نب جادو کو جادو کے وجود کو ماننے بغیر تارا نہیں وغیرہ اللہ تعالیٰ کی ان بینات کا کفر آیا ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ شاہر سی اپنے سکھاتے اور وہ سہ کیا چیز آج کو جو لوگ سمجھتے ہیں کہ جادو شوتا والدی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی وداحت کر دی کہ جادو ایسی چیز تھی کہ ما یو فر بینل مرلی کی جس کے ذریعے وہ آدمی اور اس کی بیوی کے درمیان جی پیدا کر دیتے ہیں جادو کچھ ایسی چیز ہے جس کی بنا پر آدمی اور اس کی بیوی کے درمیان جی پیدا ہو جاتی ہے آدمی کا دماغ خراب ہو جاتا ہے وہ بیوی کو تباہ دے بیٹھتا ہے یا بیوی خاموں سے لڑنا شروع کر دیتی ہے ان کے حالات بگڑ جاتے ہیں وہ جادو کچھ ایسی چیز ہے ما مائف پر ہی بلو جی جس کے ذریعے وہ لوگ آپ کی اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی اور تقریب ڈالتے تھے تو اللہ تعالیٰ کی بیان اور اس وضاحت سے یہ بھی پتا چل گیا کہ جادو شوبدہ بادی تھی میاں بیوی دونوں اکٹھے مل کے جائیں شبدہ دیکھنے کے لیے تو پھر کیا شبدہ دیکھ کے وہ آپس میں لڑنے لگیں گے یقیناً ایسا نہیں ہے جادو کوئی ایسی چیز ہے جس کے ذریعے دلوں میں اختلاف پیدا ہو جاتا ہے دماغ خراب ہو جاتا ہے یہ جادو کی حقیقت ہے اللہ سبحانہ بہانا ہوا نے قرآن مزید قرآن امیر کے اندر بیان فرما دی ہے اب جادوگر جادو کرنے کے لیے کیا کرتا ہے ایک بزرگ بشیر احمد صاحب انہوں نے جادو سیکھا جادو کرتے رہے ایک طویل عرصہ تک پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دی توبہ قائب ہوئے اور توبہ قائد ہونے کے بعد انہوں نے اپنی ساری سرب رشت سنائی اور بیان کی اور بھی کئی ایک لوگوں کے واقعات ہیں جو جادوگر تھے جادو کرتے تھے اور جادو کے قائد ہونے کے بعد انہوں نے اپنے حقائق کو بیان دیا کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں مختصر کی بات ہے اللہ سُخانہ تارا نے کہہ دیا ہے جادو کرنا کروانا سیکھنا سکھانا بخر ہے تو اسے م. یہ تو بندے کو سمجھ آ جاتا ہے نا کہ جادو کوئی کبری آسان ہے اور یہ کفری لوگ کرتے ہیں آپ دیکھیں گے وہ لوگ جو تعویذ لکھتے ہیں تحویزوں کے دائیں بائیں جانے کو نمرود حامان قارون شداد کا نام لکھا ہوتا ہے ہسٹری لیبر کے اندر صرف علی پانوی نے اور کئی مقامات پر آمدرجہ خان بریلوی نے بھی وہ کچھ تعویذات لکھے ہیں نمبر لکھ لکھ کے وہاں پر بھی یہ آپ کو مل جائیں گے نام ان کے غیر اللہ سے ابلیس سے بھی مدد مانگتے ہیں تعویذ لکھتے ہیں املیس کا نام بھی لکھا ہوتا ہے غیر اللہ سے مدد مانگنا شیت کرنا کفر کرنا اور شیطان کی پوجا کرنا یہ جادو کے لیے ضروری ہے اور وہ کہتے ہیں بشیر صاحب کہ جادوگر جادوگر بننے کے لیے جو کام سب سے پہلا کرتا ہے وہ یہ کہ ولادت اور گندگی کھاتا ہے جب تک ولادت اور گندگی نہ کھائے وہ جادوگر نہیں بن سکتا کہتے ہیں میں سیکھنے کا بڑا شوق تھا ہماری بھی نوجوان نفر کو بڑا ہوتا ہے یہ ساری جاتوں کی قسمیں تو کہتے ہیں میں نے بڑے چلے لگائے بڑے وزیفے دیے لیکن کسی وزیفے میں کوئی اثر ہی نہ ہو ایک با کامل استاد مجھے ملاوٹ رہنے لگا نوازے بھی پڑھتے ہو اور جادو بھی سیکھتے ہو یہ کام نہیں ہوگا میں نے جادو سیکھنے کے شوق میں نوازیں چھوڑ دی قرآن کی تلاوت بھی چھوڑ دی سارا کچھ چھوڑا گندا رہنے لگا میرے جادو میں شکست ہونا شروع ہو گیا اور لوگ کہتے ہیں جادوگر ہی ناس تو قید کر لیتے ہیں یہ قید ویز والا کی چکر نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ جب جادوگر ایک وزیفہ کرتا ہے وہ جو الٹے سیدھے جنتر منتر بتائے ہوتے ہیں اس کو شیتان کی جس میں پوجا ہوتی ہے اللہ کے وہ کرنے کے بعد شیطان اتنی بڑا رانی ہوتا ہے وہ اپنے بڑے بڑے چمچوں اور پرسوں کو بھیجتا ہے کہ جاؤ جو یہ کہتا ہے اس کی بات ماننا وہ اس کے پاس آتے ہیں اور اس کے پاس اپنے چھوٹے چھوٹے چیلے وہ اس کے بعد چھوڑ جاتے ہیں ان کا آپس میں معاہدہ ہوتا ہے کہ یہ تم نے کھانا ہے یہ نہیں کھانا یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا اس معاہدے کے تحت جادوگر بھی اور وہ چیلے بھی رہتے ہیں پھر جادوگر جو ان کو کہتا ہے کرنے کے لیے وہ کرتے چلے جاتے ہیں جادوگر اور اس معاہدے کی ذرا سی بھی خلاف ورزی کرے یہی جنات جن کا اس کے ساتھ معاہدہ ہوا ہوتا ہے جس کو یہ اپنے مقل کہتا ہے اس کی گچیروا دیتے ہیں وہ کہتا ہے میرے ساتھ کی ایک مرتبہ ایسا ہوا انہوں نے منع کیا تھا کہ تھی لہن نہیں کھانا ایک شادی پہ چلے گئے اکثر تقریبات میں میں جاتا رشتے داروں کی جانا پڑتا لیکن کبھی کچھ واقع کھایا نہیں کیونکہ ہر حالت میں لہن وغیرہ تو ہوتا ہے ایک جگہ پہ دوستوں کے افرار پر میں نے ایک لقمہ لے کر منہ میں ڈالا ابھی وہ الگ سے نیچے نہیں اترا تھا کہ جنات نے میرے اوپر اٹیک کر دیا کہ ہم نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ تون یہ نہیں کھانا کیوں کھا رہا ہے تو کہ لگا میں نے اور بھی کئی بریفے دیے ہوئے تھے کئی الٹے سیٹے جنتر منتر پڑے ہوئے تھے دوسرے اکلوں کے ذریعے ان سے میں نے جانچ کروائی یہ جن کو کہتے ہیں کہ ہم نے قید کیا وہ قید وید ہوئے نہیں ہوتے یہ کچھ اور ہی کلا تو خیر یہ جادوگروں کا ایک وزیرا اور انداز اور طریقہ کار ہے تو وہ اس کے ذریعے جنات سے مدد لیتے ہیں اور اللہ خان و تعالی نے قرآن مجید قرقان امیر میں بھی اس بات کی وضاحت کی ہے اللہ تعالیٰ تھوڑا جن میں فرماتے ہیں وہ اللہ جال مینل یا میری جال مینل جن رہا تھا انسانوں میں سے کچھ انسان ایسے ہیں جو جنوں سے پنا طلب کرتے ہیں جنوں کو کہتے ہیں کہ ہمیں اپنی پنا میں لے لو تو وہ جنات انہیں اور زیادہ گمراہ کرتے ہیں یہ انداز اور طریقہ کار ہوتا ہے اپناتے ہیں گمراہی کے اندر گبتلا ہوتے ہیں اور پھر اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرواتے ہیں ان کے بارے ربان اللہ ہم میں ربا رقم کا آباہجین اللہ ہمیں سے ہر ایک نے دوسرے سے فائدہ انسان جنوں سے جن انسانوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں یہ قرآن مجید قرقان امین میں اللہ سبحانہ و فرخانہ نے بیان ہوا ہے تو جادو کے طور پر جادو کے طریقے سے وہ ایسا کچھ کرتے ہیں اور پھر دین اسلام نے ان جادو سے اور جادو گروں سے بچنے کا ایک بہترین حل دیا ہے وہ حل اور طریقہ کار یہ ہے کہ سورت البارہ کی تلاوت کی جائے آیت ترسی کی تلاوت کی جائے ہر نماز کے بعد اسی طرح ہر نماز کے بعد وہ احدازات پڑی جائے رات کو سوتے ہوئے دونوں دو ہاتھوں کو جمع کر کے پھونک مار کے تینوں آخری صورتیں پڑے اور پورے بدن پہ پھیرے یہ عمل تین بار کریں دونوں ہاتھ پہلے اکیلیاں جمع کریں ان میں پھنک مارے پھونک مارنے کے بعد تینوں آخری سورتیں پڑیں اور سارے بدن کر تیسری بار پھر اسی طرح کریں یہ عمل کل تین مرتبہ کی جائے اسی طرح صبح و شام کے اوپر کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ صبح کو سو مرتبہ پڑھ لے لا و لا لا و الا و تو جنات اور اور جادو کا اثر اس بندے پر نہیں ہوتا شام تک شام کو پڑھ لے تو صبح تک جنات جادو وغیرہ کا اس پر اثر نہیں ہوتا اسی طرح ایک جن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آگ لے کے آیا جلانے کے لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا پڑھی اور بارہ آن سر یقرا فیتا ہار توارے بھی رہ تو وہ مارتے وزین احمد کے اندر وزین مسری کے اندر یہ حدیث موجود ہے تو اسی طرح اور بھی کئی ایک وغیرہ اور طریقہ کار ہیں وہ پرانے مجید کی کلاوت کو سن کے بھاگتے ہیں یہ جائز اور سر علاج اور طریقہ کار ہے کو بھگانے کے لیے جادو کو توڑنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بن احسن یہودی نے جادو کیا آپ پر جادو کا اثر ہوا کہ آپ کے تخیلات پر اثر پڑ گیا آپ کو خیال ہوتا کہ میں نے کھانا کھا لیا ہے حالانکہ کھایا نہیں ہوتا تھا آپ کو خیال ہوتا کہ میں نے نماز پڑھ لی ہے حالانکہ پڑی نہیں ہوتی تھی تفیلا اثر ہو گیا تو اللہ تعالی نے یہ لکھا بتایا سورت فلک سورت ناس کا سورت فلم اور سورج ناخ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی اللہ تعالی نے جادو ختم کر دیا خواب میں نظر آ گیا کہ جادو جس چیز پر کیا گیا ہے وہ پلا کھونے کے اندر کھجور کے سنے کے تلے جادو کو دبایا ہوا ہے وہ جادو کو نکال کے دایا کر دیا جادو کا ختم ہو گیا یہ طریقہ کار ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پر کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ خل قرآن میں فرمایا ہے سلطان کوئی حکومت کوئی سلطنت کوئی کمزور اور تاقت نہیں ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ اللہ کے بندوں میں سب سے زیادہ مقرر بندے ہیں تو رسولوں پر جادو کا اثر کہاں سے ہو گیا یہ اعتراض کیا جاتا ہے لہذا اس قاعدے اور اصول کے نتیجے میں وہ صحیح بخاری کی اور صحیح مسلم کی ان روایات کا انکار کر دیتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کے مطالبہ ہے تو آپ تھوڑی سی بات پہلے میں وضاحت کر چکا ہوں آپ سن چکے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پر جادو کا اثر ہوا جو سمجھتے کہ میں یہ کام کر چکا ہوں آنا پر آپ نے نہیں ہوتا تھا. پر اثر نبی کے پر جادو کا اثر سے ہے. کے جادوگروں نے اپنی رسیاں پھینکیو ہوئی انا ان کی رسیاں اور ان کی چھوٹی چھوٹی لاٹیاں جو جادوگروں نے پھینکی تھیں یخیل قیل من نہیں می علیہ موسا رہی کو ان کے جادو کی وجہ سے یہ تخیل ہونے لگا انا ہاتھوں ہاتھ لوگ بیڑ رہی ہے صحیح کہتے ہیں تیزی کے ساتھ جلنا وہ تیزی کے ساتھ آگے تو بڑھتی ہوئی چلتی ہوئی محسوس ہوئی تو معلوم ہوا کہ نبی کے تخیلات پر جادو اثر کر جاتا ہے باقی رہی یہ بات کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ بندوں پر شیطان کی سلطان نہیں اس بدلے کو بھی سمجھ نہیں رہا اللہ نے یہ کہا ہے کہ بندوں پر نہیں تعالیٰ کا سلطان ان عبادی جو میرے بندے ہیں ان پر کیا سلطان نہیں سلطان کہتے ہیں سلطنت کو حکومت کو پورا کلچ ہونا پورا کنٹرول ہونا تو یہ کام نہیں ہو سکتا ہاں شیطان کی طرف سے تھوڑا بہت اثر اللہ کے دنوں پر ہو جاتا ہے وہ اللہ نے پرانے مریض میں کہا ہے دونوں باتوں کے اندر فرق ہے ایک ہے تھوڑا سا اثر ہونا اور ایک ہے کہ پورے کا پورا شیطان کے نرغے میں آ جانا دونوں باتوں میں فرق ہے تو ان دونوں باتوں کا فرق اگر سمجھ آ جائے تو پتہ چل جاتا ہے کہ اختلاف ہو نہیں ہے نہ اللہ کے قرآن کی آیات میں اور نہ قرآن اور حدیث میں کیونکہ اللہ خبانا و تو آلہ رہے ہیں کہ جو میرے بندے ہیں ادام صاحب میں نے سعیدانی تزکتا جب شیطان کی طرف سے ان کو کچھ کی پھسلاوا ہوتا ہے شیطان کی طرف سے کوئی تھوڑا بہت اثر ہو جاتا ہے تزکتا وہ نصیحت اثر کرتے ہیں راہ مب سے اللہ تعالیٰ انہیں صاحبِ ایک بنا دیتا ہے وہ شیطان کے نروے سے نکل آتے یعنی شیطان کا تھوڑا بہت اثر ہو جاتا ہے اللہ کے بندے وہ ہیں کہ جب ان پر شیطان کا اثر ہو جائے فور نصیحت پکڑتے ہیں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص کر کے اللہ نے پرانے مجید فرقانے حمیر میں فرمایا ہے خود آیا جبکہ ان لوگوں کو دیکھے جو ہماری آیات میں خوض نکتہ کی نیاں کرتے ہیں آپ ان سے شیطان یہ قرآن ہے وہ کہتے ہیں یہ بھی اس قرآن کے خلاف ہے ادا ختم یہ بھی آپ اب اس آیت کا کیا کریں گے یہاں پہ بھی کچھ سوچ لیں سمجھ لیں ذرا اللہ بنوا رہے ہیں وہ اما یونسی اللہ اگر تجھے شیطان بھلا دے فلا تقعد فلاں کرا یاد آنے کے بعد اس ظالم قوم کے پاس آپ نے نہیں بیٹھنا تو معلوم ہوتا ہے کہ شیطان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھلا سکتا ہے تو بن اعظم نے جو جادو کیا تھا یہودی نے وہ کیا تھا کہ آپ کام کر لیتے بھول جاتے کہ میں نے یہ کام نہیں کیا آپ نے کام نہیں کیا ہوتا تھا آپ بھول جاتے کہ شاید میں نے یہ کام کر لیا ہے تو یہ بات تو اللہ نے قرآن میں بھی کہہ دی ہے انمایون سی اللہ دو باتیں ثابت ہو گئی یہاں سے نمبر ایک شیطان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھلوا سکتا ہے نمبر دو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بھول سکتے ہیں دو باتیں قرآن مجید فرقان حمید سے ثابت ہو رہی ہیں تو لہٰذا عباد اللہ پر انبیاء کرام پر سولہ آئے کے پر اہل ایمان و تقوی پر شیطان کا تھوڑا بہت اثر ہو جانا قرآن مجید فرقان حمید سے ثابت ہے اور جب جادو بھی شیطانی عمل ہے تو جادو کا بھی تھوڑا سا اثر ہو جانا یہ قرآن مجید سے ثابت ہے کہ عباد اللہ پر انبیاء کرام صلوات اللہ علیہ مجمعین پر بھی یہ اثر ہو سکتا ہے جب امبیاں پر ہو سکتا ہے تو دیگر اہل ایمان پر کیوں نہیں پھر جادو کا یہ اثر اہل ایمان پر اس انداز میں نہیں ہوتا جس طرح اہل فکر پر, پر ہوتا ہے ان کے اوپر تو شیطان کا پورا پورا بس اور گاؤ پل جاتا ہے اور وہ سمجھ نہیں پاتے اہل ایمان کے بارے میں اللہ نے کیا لام کو میں نے صحیح کہانی شیطان کی طرف سے جب کبھی بھی ان کو کوئی چوقا لگتا ہے وہ فوراً نصیحت حاصل کر لیتے ہیں کہ ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے کوئی غلط وطیفہ رہ گیا ہے کوئی سستی تو ہو گئی ہے صاحب کے سیرت بن جاتے ہیں شیطان کے وار ختم ہو جاتے ہیں یہی وظیفہ سعودیہ کے عالم ہے ایک کتاب بھی لکھی ہے کسی جاد ناد کے حوالے نام فی الحال ان کا لین سے نکل گیا ہے وہ کہتے ہیں کہ میں ایک بچی پر دان کر رہا تھا اس کے اندر شیطان اور جن تھا وہ بولنے لگا خیر باتوں تکرار ہوئی اس نے کہا میں اس سے نکل کے تمہارے اندر داخل ہوتا ہوں میں نے کہا ٹھیک ہے آ جاؤ ہمت ہے تو آؤ وہ بچی کو تھوڑی دیر تک سکون رہا پھر بچی طرف نے لگ گئی پھر اس کو بلوایا تو کہنے لگا کہ جی آپ نے صبح کے وقت کیونکہ سو بار یہ ونیفہ کیا ہے لہذا میں آپ کے اندر داخل نہیں ہو سکتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی سچائی بھی متحق ہو گئی ثابت ہو گئی کہ جو بندہ سو بار یہ پڑھ لے جنوں اور شیطانوں کے اثرتے میں خود رہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اجواب اجواقرے کوئی بندہ ساتھ دن میں ہار منہ کھا لے اس دن زہر اور جادو اس بندے پر اثر نہیں کرتا معلوم ہوتا ہے کہ میڈیکلی طبی طور پر بھی جادو کا علاج ہو سکتا ہے طبی طور پر بھی جادو کا علاج ہوتا ہے اور قرآن مزید فرقان حمید کی تلاوت کے ساتھ بھی جادو کا علاج ہوتا ہے تو جو शुरू اور جائز طریقہ کار ہے جادو کو کاٹنے اور का کا وہ किया کیا جائے آج کل کالے پیلے نیلے چٹے آلم بڑے وہ پھرتے ہیں اپنے آپ کو عامل کہتے ہیں سنیاسی بابے بنگلہ में کے جنگلوں میں और کاٹنے والے اور तक چالی چالیس سال تک वाले میں رہنے والے پتہ نہیں جا رہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنن نبی راہود کے اندر موجود ہے کہ جو بندہ ان لوگوں کے پاس آتا ہے اور ان کی بات کی تصدیق کر دیتا ہے تو اب کافر ابھی مان محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ, اس نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نادل خدا شریعت کا انکار کر دیا ہے صحیح مسلم کے اندر حدیث آتی ہے جو بندہ ان کے پاس چلا گیا جادوگر کے پاس نجومی کے پاس کا کے پاس بانص کے پاس صرف چلا گیا کیا اس کی بات کا یقین کر لیا اس میں کیا صرف اس کے پاس چلا گیا لم لمبر نہ جاؤں گا چالیس روز تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی کیونکہ یہ سیتان کا بہت بڑا جال ہے جو جائے گا پھنس جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر بندہ جب پیدا ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے وہ ساری زندگی اس کے ساتھ رہتا ہے تو جو بندہ آپ کے ساتھ ساتھ رہے چوبیس گھنٹے ساری زندگی تو پھر وہ آپ کے سارے حالات و آداب کو پہچانتا ہوگا نا یہ جادوگر کے پاس جاتا ہے ایک جادو کروانے والا وہ جادوگر پہلے ہی اس کو بتا دیتا ہے کہ جی تو جگہ سے آیا ہے چنا کام کے لیے آیا ہے وہ ہے تو بڑی ہوئی ہوئی سرکار وہ نہیں ہوتی یہ اپنے جن کے ذریعے جو تمہارے ساتھ جن بیٹھا تھا اسے سارا کچھ پوچھ چکا ہے جس کو ان جادوگروں کی زبان میں ہمزاد کہتے ہیں وہ انسان کے ہمزاد سے سارا کچھ پوچھ لیتے ہیں تو یہ بھائی بھائی وہ ہوتا ہے اس کو گمراہ کرنے کے لیے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے کیا آپ کے ساتھ بھی شیطان ہے پر ہاں ہے لیکن آئی اللہ علیہ اللہ نے اس کے خلاف میری مدد کی ہے وہ متی ہو گیا ہے مسلمان ہو گیا ہے فرمایا شیطان شیطان انسان کے رب و پہ میں خون کی طرح دوڑتا ہے اور یہ ہر وقت ساتھ ساتھ رہتا ہے بیت میں اگر کوئی داخل ہوتا ہے دعا نہیں پڑھتا اس کو دیکھتا ہے ننگے کو فرمایا ماں بہنا جنات کی آخو اور انسانوں بنی آدم کی اور رات اور ہوں اور فطر کے درمیان سردا یہ ہے کہ بندہ بیتل بلا جاتے ہوئے اعوذ بلا من بس بلّہ یہ دعا کھائی ہے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی سے مجامد کرنے لگے تو یہ دعا پڑے اللہ جن وجن بھی سہی تانا مارا رکھتانہ ایک روایت میں بھا جاتی ہے اللہ عمدان وجن بھی شہیدانہ مارا رکھتانہ تو ہم مستری کے نتیجے میں جو اولاد پیدا ہوگی شیطان اس کو زرا نہیں پہنچائے گا تو اولادوں کے نافرمان اور دگرنے کی وجہ ہو سکتا ہے کہ یہ بھی ہو جس کی طرف لوگ توجہ نہیں کرتے تو خیر یہ جادوگر جاد عمل کے ذریعے کچھ نہ کچھ کر لیتا ہے اور اس کا توڑ اور علاج وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے ہمارے یہاں بڑے شریر پاکو ہند میں یہ جادو کا بڑا دور ہے اور اسی دور میں ہندوستان کو جادو نگری بھی کہا جاتا تھا کہ یہاں پہ بڑے مختلف قسم کے لوگ ہیں بڑے مختلف قسم کے جادوگر ہیں اور جادو کرنے والے لوگ ہیں بڑے بڑے نجومی اور بڑے بڑے پالس اور بڑے بڑے قسم کے لوگ یہاں پر پیدا ہوتے ہیں تو یہ بڑے عجیب و غریب انداز میں کسی کو دھونی دینا شروع کر دیتے ہیں بچوں کی کسی کو کچھ کرتے ہیں کسی کو کچھ کرتے ہیں تو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق طریقہ کار اپنایا جائے اللہ تعالیٰ ان بیماریوں سے اجازت نہیں آہ, ہو سکتا ہے کہ آزمائش تھوڑی سی لمبی ہو جائے اور آدمی چاہتا ہے نا کہ فل فور سپاہ ہو جائے فور اب فورن سپاہ لینے کے چکر میں حرام دوائیاں بھی کھاتے ہیں پتہ ہے کہ اس کے اندر الکوہل موجود ہے سیرپ میں پتہ ہے گوئی پر پروٹین کے لیے الکوہل استعمال کرتے ہیں پتہ ہے جو کیب چول تیار کرتے ہیں اس کے اندر پنجیر کی چربی استعمال ہوتی ہے لیکن کھاتے ہیں تاکہ جلد از جلد شفا یاد ہو جائے جو اس جادو کے میدان میں بھی شفا لینے کے لیے لوگ حرام طریقہ کار کی طرح کرتے ہیں جادو کا علاج جادو سے لوگوں کا من چکا ہے کہ کالے علم کا توڑ جادو سے ہی ہوگا کالے سے ہی ہوگا کالے کی کاٹ کالے کے ذریعے ہی ہوگی حالانکہ ایسی بات نہیں ہے سب سے سخت ترین جادو تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا گیا جاد کی خطرناک ترین قسم اس کو بارہ گر ہی جادو کہتے ہیں اس نے گیارہ یا بارہ گرے لگائی ہوئی تھی جادو کر کر کے سوکے مار مار مارتے تو یہ جو ٹورتے نظیر اسلام اسلام نے پڑھی اور جادو کی چیز کو نکال کے باہر پھینک دیا جادو ختم ہو گیا تو جس پر جادو ہو جائے وہ یہ سورت بکرا کی گھر میں تلاوت کرے روزانہ ایک مرتبہ پوری سورت بکرا پڑھے گھر میں سے ہر قسم کی جاندار کی تصویر کو ختم کر دے میوزک کی تصویر گھر میں نہیں ہونی چاہیے میوزک کی آواز نہ آئے گانے بجانے کی گھر میں نمازوں کا اہتمام ہو خواتین پردہ کریں اور اللہ تعالی کے احکامات کے تابع اور سنا بردار ہو جائیں اور جو طریقۂ خار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے اس کو اپنا لیں یا جو ختم ہو جائے گا ہو سکتا ہے وقت تک تھوڑا سا تویل ہو جائے مہینہ دو مہینے سال چھ مہینے تک چلتا رہے ممکن ہے لیکن جو ایک قوم بڑا زور ہے وہ جلدی ٹوٹ جائے گا لیکن یہ آزمائش ہے اللہ سبان تعلیٰ کی طرف سے پچھلے درس میں اس بات کو وعدہ کیا جا چکا ہے کہ یہ استراج کی کبیر سے ہے جادو شیطان دجال یہ سارے استدراج کی کبیر سے ہے اس میں اہل ایمان کے لیے آزمائش ہوتی ہے بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے تو ان ازمائشوں پر خبر کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے استعانت کرنی چاہیے مدد مانگنی اور مدد طلب کرنا چاہیے اچھا کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جادو اور نظر بد یہ ماننا جادو اور نظر بد کو ماننا یعنی ان میں اثر کو ماننا کفن ہے تو جو کہتے ہیں نظر باد کو ماننا کفر ہے یا نظر باد کوئی شے نہیں تو اس کا مصوم یہ نکلتا ہے کہ نظر نیک کوئی شے ہے یا تو وہ کہنا کہ نظر کوئی چیز نہیں نظرے باد کو خاص کر رہے ہیں نا تو نظر باد کوئی شے نہیں تو کیا نظر نیک کوئی چیز ہے تو وہ تو مات ہو کر اخبار میں داخل ہے تو خیر یہ ایک علمی لطیفہ ہے موٹی سی بات آپ سمجھیں کہ جادو ہو یا نظرے باد ہو اس کے بارے میں کچھ لوگوں کا یہ موقف ہے چونکہ جادو اور نظرے باد میں اثر ماننے والے نے یہ مان لیا ہے کہ اللہ کے علاوہ بھی نظر باد لگانے والا یا جادو کرنے والا کچھ نفا یا نقصان پہنچا سکتا ہے جبکہ نفع نقصان کا مالک تو اللہ رب العالمین ہے لہذا اس نے جادوگر کو اللہ کے ساتھ شریک کر لیا لہذا یہ مشرق ہو گیا یہ ایک بہت بڑا استعمال ہے جو پیش کیا جاتا ہے وہ مسلمین والوں کے مولانا ڈاکٹر بشیر صاحب کے ساتھ بھی ایک برفائی موضوع پر گفتگو ہوئی کوئی بیس پچیس منٹ کا وہ مکالمہ ہوا انہوں نے بھی یہی بات پیش کی جو جواب میں نے انہیں دیا وہ آپ بھی سنیں ان سے میں نے یہ یل کیا اچھا نفع نقصان پہنچانا اللہ کا کام ہے جادوگر جو جادو کرتا ہے وہ بھی نفع نقصان پہنچاتا ہے تو اس کو آپ شریک کہہ رہے ہیں تو بتاؤ شیطان دنیا میں ہے کہ نہیں یہ yeah. ہے وہ لوگوں کو گبراہ کرتا ہے کہ نہیں کہنے لگے ہاں جی لوگوں کو گمراہ کرتا ہے شیطان میں نے ان سے عرض کیا جناب دیکھیے اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ اللہ جس کو چاہے ہدایت دے جس کو چاہے گمراہ کرے گمراہ کرنا ہدایت دینا کس کا کام ہے اللہ تعالی کا اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ شیطان بھی گمراہ کرتا ہے لہذا گمراہ کرنے والے کام میں آپ نے شیطان کو اللہ کا شریک بنا دیا لہٰذا آپ بھی نچرے یہ ایک نظامی سا جواب ہے لیکن ہے بڑا تگڑا مان رہے ہیں کہ شیطان بندے کو گمراہ کرتا ہے اور یہ بھی مان رہے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں اور جس کو اللہ ہدایت دے اس کو کوئی گمراہ کرنے والا نہیں عبدل اللہ قلم تہ سبیلا جس کو اللہ گمراہ کر دے کوئی رابطہ نہیں اس کے لیے نہیں انہی اللہ جس کو اللہ گمراہ کر دے کوئی حجایت نہیں دے سکتا نہیں عادل ہو کمالا ہو بم جس کو اللہ ہجایت دے دے اس کو کوئی گمراہ کرنے والا نہیں اور تم کہہ رہے ہو کہ شیطان گمراہ کرتا ہے شیطان کو پھر شریک کر دیا نہ اللہ کے گمراہ کرنا ما ماسوکل الاسباب ہے یا ما تحت الاسباب ما فوکل الاسباب ہے نا تو شیطان ما ماسوکل الاسباب بندے کو گمراہ کر رہا ہے ڈاکٹر صاحب فرمانے لگے اور نہیں جی شیطان کی مثال نہ دو میں نے بڑے پیار سے انہیں ساتھ دے لیے جادو ایک شیطانی کام ہے جادو شیطانی کام ہے شیطانی عمل ہے تو شیطان کی مثال سے شیطانی کام کی وضاحت اپنے آپ ہو جائے گی پھر ماں سوپل اخباب عشار اخلاق و اسلام مردوں کو زندہ کرتے تھے کہ نہیں اللہ نے قرآن میں کہا ہے میرے ادن کے ساتھ مردوں کو تو زندہ کرتا تھا تو جادو کے بارے میں بھی کیا تھا نبھی اللہ جادو کا اثر بھی ادن اللہی کے بغیر نہیں اور علیہ السلام کا مردوں کو زندہ کرنا بھی ادن الہی کے دو نہیں اور شیطان کا بندے کو گمراہ کرنا بھی اتنے الہی کے بغیر نہیں باتیں تو تینوں مشترک ہیں تینوں کے اندر قدرے مشترک اتنے الہی ہے کہ شیطان بھی اللہ کی اجازت اور اذن کے بغیر بندے کو گمراہ نہیں کر سکتا کیا اللہ تعالیٰ بندے کے گمراہ ہونے پر راضی ہے نہیں لاج ہی فرق اللہ تعالیٰ قطر پر راضی ہے. لیکن ڈھیر دھی ہے عمری لہ مئی متین ڈھیر دھی ہے خبر اللہ کی بڑی کم ہے علیہ السلام بھی مردے کو زندہ کرتے ہیں ابما ابرس کو شفا بخشتے ہیں وہ پرندہ بنا کے تھوک مارتے ہیں اٹھنے لگتا ہے قرآن میں ہے پرندے جیسی جبلو سورت بناتا تھا ستن تخوی پھوک مارتا تھا رنگی ری اللہ کے سب پرندہ بن جاتا تو یہ پرندہ بنانا یہ ماں فوکل اسباب ہے کہ ماتاحکل اسباب فوکل اسباب ہے نا تو جو یہ کہتا ہے کہ جادو ڈر کو ماں فوکل اسباب نفع نقصان کا مالک سمجھ لینا شرک اور کفر ہے تو ادھر اس آیت کا کیا جواب دے گا کہ عیسی علیہ السلام کو یہ سارا کچھ مان پہ کفر اور شرک کا مرتکب تو نہیں ہو رہا ذرا اپنے گرے میں بھی جھان کے دیکھ لے شدان کو گمراہی کا مالک سمجھ کر کفر اور سڑک کا مورچہ تو نہیں ہو رہا ذرا سوچنے اور غور کرنے کی بات ہے تو حقیقت یہ ہے کہ بات واروں کی سمجھ میں نہیں آئی بات ان کی سمجھ میں نہیں آئی جو بدیشتہ درد ہے استعدرازوں کے حوالے سے وہ کو سمجھنے کی ضرورت ہے اس کو سمجھ نہ سمجھنے کی وجہ سے یہ گمراہیاں پیدا ہوئی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جو دیا وہ بجلا ہے شیطان جو گمراہ کرتا ہے یہ استراج ہے جادوگر جو کچھ کرتا ہے یہ استد راج ہے دا جو آ کے کرتب دکھائے گا یہ دراج ہے اور ہے کیا دز این اللہ واہ رین اللہ بھی جادوگر ناچ زور لگا لے اللہ کا اذن نہ ہو کسی کو کوئی نقصان نہیں ہو سکتا اور سیدھی سی بات ہے جو آپ سات گولیاں بندے کو بندہ مر جائے گا اور اگر اللہ کا اذن ہو تو ایک گولی سے بندہ مر جاتا ہے موسا علیہ السلام نے تو مکہ مارا تھا نا پذا کا نہ ہو موسا فضا آئے گا مکہ مارنے سے بندہ مرتا ہے بڑا لیکن موسا علیہ السلام اسلام کے مکے سے مر گیا کئی آپ کو ایسے ملے کہ بم بلاسٹ ہوتا ہے جس ان کا آگ ایسا ہو جاتا ہے لیکن بندہ زندہ ہوتا ہے کئی کئی گولیاں لگتی ہیں بندہ زندہ سلامت ہے اور گولی مارنے والا گولی مار سکتا ہے اور کچھ نہیں کر سکتا اس کو موت نہیں دے سکتا اس کو موت کب آئے گی ادنی اللہ اللہ اچھا رہے گا تو موت آئے گی وغیرہ موت نہیں آئے گی لیکن یہ کہے کہ کیونکہ اللہ کے جانے سے موتاسی لہذا مارتے رہو گولیاں گولی مارنا جائز ہو جائے گا نہیں قاتل کا قتل کرنا نہ جائز ہے وہ سبب بنا ہے ایسے ہی جادوگر کا جادو کرنا نہ جائز ہے وہ سبب بنا ہے قاتل کے فائر کرنے کے نتیجے میں بندہ مرا ہے وہ کی مشیت سے نہیں اللہ کی اذن سے مرا ہے اللہ اللہ. قاتل چاہتا ساؤ اللہ نے چاہا ہے تو مرا ہے یہ لاکھ مارنا چاہتا اللہ نہ چاہتا تو وہ مرتا نہ یہی مثال جاتی تھی جادوگر لاکھ چاہے کسی کو نقصان پہنچانا اللہ چاہے گا تو نقصان پہنچے گا بگرنا نہیں تو وہ مسئلہ بھی حل ہو گیا جو بولی اور وجودی وہ بت الجود والے کھڑا کرتے ہیں, نَئیتَ نَئیتَ اللَّهَ لَمْ اللَّهَ ایسے کرتے ہیں نا کہ انسان اور اللہ ایک ہی چیز ہے کہ اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ تم نے ان کو قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے قتل کیا ہے تو کہتے دیکھو تیر تو صحابہ کرام مار رہے تھے نا اللہ صحابہ کرام کے بارے میں لا کروا رہے ہیں کہ تم نے قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے کیا ہے بات یہ ہے کہ آپ نے صرف تیر پھینکا تھا موت تقسیم ان کے اندر انہوں نے نہیں دی موت ان کو اللہ نے کی ہے وہ رنائی کا ادھر والا پھر اللہ یعنی جب آپ پھینکتے ہیں آپ کا کام ہے وہ لگا کے پھینک دینا اور حد تک پہنچانا وہ اس کو وہ کس کا کام ہے اللہ تعالیٰ کا ان دونوں باتوں کے اندر فرق ہے یہ فرق سمجھ آ جائے وہ وحدت الوجود وحدت الشہود اور حضور کے عقیدوں کا بھی علاج ہو جاتا ہے اور جادو کے منکرین کا بھی موج کے منکرین کا بھی کرامات کے منکرین کا بھی راز ہو جاتا ہے تو یہ سارے کا سارا کچھ اللہ تعالیٰ کے ادن کے تابے ہے اللہ کا ادن ہوتا ہے تو جادو کا جادو میں سر ہوتا ہے وہ رکھنا کچھ بھی نہیں کی ایسے ہیں تحتل کی ایسے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہر اور بارے میں بھی, بھی یہی ہے بھی بھی اللہ بھی اللہ دا فرمانے لگے جی جادو کو مارنا قسط ہے صرف سے نے پینترا بدلا اور کبھر کی جانبر دا کی پہلے دریل تو پیش کرو کیا دریل ہے کہنے لگے جی اللہ نے کہا ہے سلیمان علیہ السلام نے فکر نہیں کیا لفظ کا طارا ہے میں نے کہا کہ یہاں سے تو مراد ہے جادو سیکھنے سکھانے کا کیونکہ آئے کہا کہ آیت آگے جادو سیکھنے سکھانے کی بات ہو رہی ہے تو سلیمان علیہ السلام نے یہ کام نہیں کیا کہنے لگے نہیں جی جادو کو ماننا جادو کو سیکھنا جادو کو سکھانا بھی فکر ہے اب یہاں پہ بات تو یہ ہے کہ لفظ جادو تو وہ بھی بول رہے ہیں تو مانے تو ہوئے ہیں نا خیر یہ بڑی بات ہے میں نے ان سے حل کیا اچھا یہ بتائیے شدان اس دنیا میں ہے کہ کوئی نہیں کہنے لگے ہاں جی شیطان تو ہے آج مانتے ہیں شیطان کو کہنے لگے ہاں جی ہم مانتے ہیں کہ شیطان ہے اگر ایک منٹ فتح ذرا میں نے پرانے مجید کی ہے تلاوت کر دی ان کے سامنے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا بلّاس کہ جو بندہ تعزون کا کفر کرے اور اللہ تعالی پر ایمان لائے اس آدمی نے ایمان کے مضبوط کڑے کو پکڑا ہے جو ٹوٹنے والا نہیں اللہ نے حکم دیا ता بوت کا کھر کرو اگر جادو چونکہ یا کام ہے جادو کو ماننا بھی کھکر ہے تو پھر शैतान چونکے تاغت ہے है شیتان کو مارنا بھی کھر ہو گیا نا تو لہذا آپ پھر फिर پر बन गए بس اتنی سی بات میں نے تو وہ کہنے لگے ٹھیک ہے آپ تو ملازرہ کرنے لگ گئے ہم آپ کے گلے میں ہار پہنا دیتے ہیں آپ جیت گئے ہم ہار گئے ٹھیک ہے جاؤ جاؤ کی ہے یہ بستی علی والا کے چند لوگ وہ ساتھ کے ان کی حادثر بیٹھے تو بہت یہ کمزور سے جلائل یہ جادو کے راج میں پیش کیے جاتے ہیں تو قرآن مجید فرطان حمید کی کسی آیت کے خلاف نظر بادی نظر ہے بر حق ہونے کا یہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ چونکہ بر حق کہہ دیا کو یہ تو جائز ہو گیا جا. نہیں جائز نہیں ہوا بر حق کہنے کا معنی ہے کہ اس کے اندر اثر ہو جاتا ہے نظرے باد کے نتیجے میں جس آدمی کو نظر لگی ہے اس پر اثر ہو جاتا ہے جادوگر کے جادو کے نتیجے میں جادو جس پر کیا گیا ہے اس پر اثر ہو جاتا ہے یہ مانا ہے بارہ آپ کو یہ نہیں کہ جادو کرنا جائز ہو گیا نہیں جادو کرنا خخر ہے جادو کروانا بھی قکر ہے جادو سیکھنا بھی فخر ہے جادو سکھانا بھی قکر ہے اور ڈرے بند سے بھی نبی اخلاق اسلام نے منع کیا کہ کو تم دیکھو لگے ماشاء اللہ کہو اور کئی نظرے بات سے بچنے کے لیے وہ گاڑی خریدتے ہیں آگے جوتا لٹکا دیتے ہیں کیا جی نظر سے بچنا ہے یہ جوتا ان کو بچائے گا وہ مزور صاحب کو کہتے ہوتے ہیں جب بچہ پیدا ہو اس کے گلی میں بھی جوتا لٹکا لیا کرو وہ بھی نیا نکلا ہے نا تاکہ وہ بھی نظرآباد سے بچ جائے کیا ہے جی کئیوں کئی لوگوں مکان بناتے ہیں اوپر کا بتی کی ڈیڑھی لے کے کا جی؟ رنگ ہے یہ نظر بند سے بچا لے گا انسان کو نظر سے بچانا کا منہ کالا کر اس کو بھی نظر نہ لگے گا عجیب لے کے پاتی ہے عجیب نہیں کو لے کے ہے نبیت کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹوں نذاقوں حسن حسین رضی اللہ عما کو دن کرتے اور فرماتے تمہارے باپ ابراہیم علیم علیہ السلام بھی اپنے بیٹوں اسماعیل اور اسحاق کو یہی دانتیا کرتے تھے وہ کیا من کلام یہ دم کرو کے اندر ہے نگر کا علاج موجود ہے الفاظ ہے پرانے مریض پرتانے امیر کے سورد ناخ کے اندر سور فلکشن نگر باد کا علاج <مع> وہ جائز طریقے نہیں اپنا اٹھے اٹھے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں کئیوں یعنی نے وہ کالی کاپیاں بازی ہوتی ہیں گاڑیوں کے ساتھ وہ بچوں کے ساتھ بھی وہ کچھ نہ کچھ کالا کاگا ہاتھ میں پاؤں میں باندھ دیتے ہیں چار نظرے باندھ کے گزنے کے لیے تو یہ دھاگے اور مڑ کے اور کڑے تھلے نظرے باندھ سے جہاں آفت سے بجنے کے لیے جو لڑکائے جاتے ہیں یہ شرط ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہمائن شرک ہیں تمائن کا معنی لوگ کر دیتے ہیں تحویز تمائن کا معنی تحویز نہیں ہے تمائن کہتے ہیں ان چمڑے کے ٹکڑوں کو یا دھوں وغیرہ کو جو بیماری کے آنے سے پہلے باندھے جاتے طرح جس بات سے بادشاہ کے لیے لوگ باندھ دیتے ہیں لٹکا دیتے ہیں یہ شیر ہے اور جو کاغیر ہاتھ سے لکھا جاتا ہے اگر اس کے اندر کپڑی اور سرکیا عبارت ہے تو وہ بھی کفر اور شیرک ہے اس طرح میں نے پہلے مثال دی کہ وہ ہمان بو پھر ہوں سدار ابلیس نمرود وغیرہ کے نام ہوتے ہیں کاغیروں میں اور پھر وہ یہ وہاتے لکھی ہوتی ہے ہو کاٹا مارا ہوتا ہے بڑے عجیب و غریب قسم کے تعمیرات ملتے ہیں کلوں کے کھوڑ کے دیتے ہیں عجیب عجیب غریب قسم کے لائنیں لگائی ہوتی ہیں پوچھے موچے مار کے بند کر کے یہ کھولا نہیں ہے اس کو لٹکا لو گلے کے اندر تو یہ کفر اور سرک اور اگر تعویر کے اندر کفریا شرکیہ الفاظ نہیں تو پھر بھی تعویذ بجت ہے حرام ہے ناجائز ہے لیکن کفریا شرک نہیں دونوں باتوں کے اندر فرق ہے چرکیاں ہو تب بھی نا ہے شرکیا طویل نہ ہو تب بھی نہ جائز ہے لیکن شرکیہ طویل اگر ہوگا کفریا تعویل اگر ہوگا تو بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا مرتب ہو جائے گا لیکن اگر طویل کفریا یا شرکیا نہیں ہے ہے وہ بھی حرام کام نہ جائز ہے بدتی بغاوت اور نا فرمانی ہے اللہ کے آباد کو دعوت دینے والی بات ہے لیکن بہرحال بندہ اس تعویل کے نتیجے میں دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوگا جنا کرنا ہے نجائز ہے نا کبیلا گنا ہے حرام ہے اللہ کی بناوت اور نا فرمانی ہے لیکن بنا کار کیا قاخر ہو جاتا ہے نہیں نبی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا زانی ہی مومن ہون. جب جامی جنا کرتا ہے تو اس وقت وہ مومن نہیں ہوتا جب اس پھیر سے فارغ ہوتا ہے اس کا ایمان اوپر اس کے سائے کی طرح بن کے کھڑا ہوتا ہے اس پیر سے فارغ ہوتا ہے ایمان اس کے اندر واپس آ جاتا ہے جب چوری کر رہا ہوتا ہے اس کا ایمان اس کے اندر نہیں ہوتا جب چوری کر کے فارغ ہو جاتا ہے ایمان اس کے اندر آ جاتا ہے یہ ایمان سے واپس آنے کی وجہ ہی ہوتی ہے پھر بندے کو تجھے غلط کام کر لگ جائے کبیرہ بنا کا انتخاب کیا ہے تبیر باندھ میں کرنے کروانے لکھنے لکھانے والے نے اگر وہ قرآن کی آیت بھی لکھ دے پھر بھی کبھی بنا کبیرا کرانتی بھی طریقہ نہیں تو جائز اور درست جو علاج ہے نظر بند کا جائز اور درست جو علاج ہے جادو کا وہ کرنا چاہیے اور اسی کو ہی اپنانا چاہیے ہمارے ہاں جو حکومت کریف پیسہ اور یہ بات چلے ہوئے ہیں وہ پہنچی ہوئی سرکاریں بڑے بڑے طریقوں سے لوگوں کے جادو ٹونے کو دور کرتی ہیں وہ باہر ہالنا اور غلط ہے بڑا آسان سا طریقہ تھا آج کل کے لوگوں نے اس کو کاروبار کا کمائی کا ذریعہ بنا لیا اب کیا کرتے ہیں کسی کو بتاتے نہیں ہیں کوئی کہنا تھا جی ہم بھی سیکھنا چاہتے ہیں چلو جادو نکال لیں ختم کر لیں تو بڑا مشکل کام ہے پہلے دس سال لگاؤ ہماری خدمت کرو دو سال لگاؤ سال لگاؤ ہمارے پاس پھر تمہیں سکھائیں گے نبی اجلاد اسلام نے کسی کو ایسا نہیں کہا دیکھیے وہ ایک آدمی مشہور حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر اس کو سامنے ڈاک لیا چادر کرام کا کافلہ وہاں سے گزرا انہوں نے سات مرتبہ تین مرتبہ پڑھی اور پڑھ کے جو لوہا جمع ہوا دام کے دوران جو اس جگہ پر یہاں پر سامنے ڈاک بھرا تھا اس کو جگہ مل گئی چالیس بکریاں اس دم کرنے کی انہوں نے اجرت لی پھر نبی نبیل اسلام سے آ کے فتوا لیا کہ ہم نے جو دم کرنے کی اجرت لی ہے یہ جائز ہے آپس میں جن کتاب لا کہ جتنے کام کر کے دنیا کے کوئی اجرت لیتا ہے ان سارے کاموں میں سے کتاب اللہ زیادہ حقدار ہے کہ اس پر اجرت لی جائے اور پوچھا کہ تمہیں کس نے بتایا کہ اللہ رن کہ یہ کام اور پھر اسی طرح ایک آدمی وہ پاگل ہو گیا سنو نبی داؤد کے طرح دیکھا دی ہے وہ العقل تھا ایک ڈھابی نے اس پر تین چار دن سورت فاتحہ پڑھ پڑھ کے دن کیا اللہ نے اس کو چفا دے دی سورت فاتحہ کو اللہ تعالی نے شفا کہا ہے یہ عمر قرآن ہے قرآن کی ماں ہے بڑی شفا ہے اس کے اندر کسی بھی قسم کی بیماری ہو کوئی چالو ہو کوئی سانپ نے ڈسا ہو بچوں نے ڈسا ہو سرد فاتحہ پڑھ کے پھول سات کو اللہ شفا دے گا ایک آدمی یہ کہنے لگا جی میرے پہلو کے اندر درد ہے آپ ہمیں ہاتھ رکھو تین بار پڑھو بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ سات بار پڑھو اور چل ہی تین دن سر آج دباؤ حاضر ہو اس نے کہا میں نے ایسا ہی کیا بیماری ختم یہ چلے لگانا اور اس طرح کو ہرکتے کرنا یہ غلام میں جائز نہیں ہے تین بڑا آسان کا سیدھا کا فائدہ دین ہے جو بندہ پانچ وغیرہ کی نماز پڑتا ہے صبح شام کے اذار کرتا ہے, کرتا ہے، نماز کے بار کے بعد کے اذگار کرتا ہے رات کو سونے کے اذگار کرتا ہے وہ کسی بھی آدمی کو قرآن کی کوئی بھی ایپ کر کے بھوک مار دے دم کر دے اللہ تعالیٰ اس کو ان شاء اللہ دکھا دے دے گا یہ کوئی لمبے چوڑے ونیفے اور لمبے چوڑے کورس نہیں ہے اب نبی نے استاف اسلام کا جادوگا کہ جب نہیں آگے گا پہلے پھر کم کرنا پھر اثر پیدا ہوگا ایسا کہا تھا بالکل نہیں کب یہ جو سورتے ہیں یہ اس کا علاج ہے آپ نے بڑا کام کیا پتہ وہ شیتان خود بتا کے گیا خود بتا کے گیا شیتان اب وہ رضی اللہ آنے والی کتنی مشہور عزی سی وہ بار بار آتا تھا چوری کر کے چلا جاتا تھا نبی لگتا سر مار وہ پھر آئے گا تیسرے دن آ گیا بتا نہیں بڑا جھوٹا لیکن بات نے کہا تھا کہ پہلے تم چالیس دن تک چلہ لگاؤ پیشا کی نماز کے بعد دائرہ لگا کے قبرستان میں جا کے ایل کرسی کا پھر تم ایتل کرسی کر کے دم کرو گے تو بچ جاؤ گے ایسی بات کوئی نہیں کیا نویل اسلام نے پھر بندی لگائی تھی بالکل نہیں تو بندہ جھوٹا تھا بات سچی کہہ کے گیا ہے, ہے. ایسل کرسی بڑو شکان کی اچھی دین اسلام بڑا صاف ستھرا اور بڑا خاتا دن ہے تو اسلام نے جو اتنگات دیے ہیں ان کو سمجھنا اور اپنانا چاہیے تو خلاصہ کلام آج کی گپتگو یہ جادو کا وجود ہے ماں ہو کر جادو کے ذریعے نفا اور نقصان ہو جاتا ہے نمبر تین یہ نفاور نقصان بچی ہوتا ہے اللہ کے ادن اور اجازت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے نمبر چار جادو کرنا کروانا سیکھنا سکھانا کفر ہے نمبر پانچ جادو کا وہ طریقہ علاج جو تین اسلام نے دیا ہے اس کو اپنایا جائے وہ جائز اور درست ہے اور غیر قریب طریقہ ہے علاج جادو کے ہوں یا جنات کو نکالنے کے ان سے اجتناب اور گریز لیا جائے اور چھٹے نمبر پہ اس جادو اور جنات اور نظر بدھ سے بچاؤ کے مختصر سے چند ایک طریقہ کار کے سورت بقرا کی تلاوت گھر میں کی جائے بے پردگی کو تصاویر کو میوزک کو اس کی یا گانوں کو گھر سے ختم کیا جائے ٹیلی ویژن وغیرہ ہے اس کو نابود کیا جائے اور گھر کے اندر سو رات کی پابندی کی جائے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ سورت بقرہ کی تلاوت ہو صبح شام کے اذدار ہو رات کو سونے کے اذگار ہوں جب دکھا کر ختم ہو جائے گا جن نات ہوں گے تو وہ بھاگ جائیں گے یا وہ جو وہاں نی اخلاط اسلام کی آپ نے سنی ہے وہ بندہ پڑھ لے تو پھر بھی سے کام بھاگ جاتا ہے وہ صبح اور شام کو سو سو مرتبہ پڑھنے والا لا الہ الا اللہ علیہ وہ پڑھ لیا جائے وہ بھی جنہ اور جادو کو کمانے کے لیے بڑا مؤثر اور بہترین طریقہ ہے اللہ سبحانہ بھانا ہوا سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی عطا فرمائے تو